وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا <رَحَقَى> اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا اور ہم نے جب اس قرآن کو سنا جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں فوراً یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی نیکیوں میں قیامت کے دن کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں کوئی ایسا گناہ نہیں بڑھا دیا جائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب نہ کیا ہو